نفس کیوں کہ شرا ہے نفس دسو شیتان جیڑا گمراہ شیتان گمرہ نفس او لانتی کرو فیصلہ تفصیش نفس دا اظہار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 قرآن پوچنا کی وٹ جیڑا پاکستان پاکستان پیا تو خود مرا ری دلیا کی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 میں تیرا پیلام جدو ہے مدینہ شریف جدو مہاجر آئے صحابہ ادا گھر کد مار کے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 وہ گارے چند پائی بیٹھا دس مسلمان تالیم کا نتیجہ تبے چ نہیں بن دینا آدھا یہ کھا جائے گا اپنے گارے چند ماری بیٹھا ادا تیرہ کیوں؟ تو آنے وطن، پاکستان، اوہ وطن اسلام فکر لو تو, تو, دی چودو تو سا دے. دی فکر مطابق تو سا سا سارے مسلم لوگ لکھا موٹر ایک ایک ایک ایک جگہ جگہ دا. اقبال ایک مزبوت ایک ایک ایک بازو تیرا توحید کی قوت سے بہر چود فوجی. تو ہے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 اندر مطالبہ نہیں اٹھتا عورت اے جی فیتری تقاضا تو بچن نی.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 سید صلی اللہ گھرانا صحیح. صحیح. سید صلی اللہ سلاما سید آد یا پتہ نہیں دینا محنت تو اندر بولے کہ میری شرم اندر مرد آکھے شرم کر ل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 لگی جس علم کی تاسی کر کے سکول اک کسی پہ اگلا آنکھ پھیر لوے پھیر لوے ایسا ہی آنکھ لی دیاکھری پھیر دی کہ نہیں جی بے شک اونو بچارے لوں شرام آجا ہے پھیر لوے پھیر لوے کہ میں لیں دی کہ دی ویچی تار لوک آدھرے میں بینتی بیٹھی پر نیتھے میں اوٹھ کے نالو دن جوڑتے میں اے ویچی مغای اے اوٹھ کے نالو دن جوڑ کیا جوڑتے میں ایتلا مقفہ بھی